فرسپل جو ہوتے ہیں ہمارے علی مسجد کے فرحان ان کا نام ہے وہ پڑھ رہے ہیں وہ پھوڑ پڑھ رہے ہیں کا نام ہے اور پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں اچھا کس لیے پڑھ رہے ہیں یونیورسٹی میں ایم ڈی اے اور سب تعلیم نہیں دیا یہ نہیں نسل گیا نا قرآن ودیب سے ذبح سے معلوم تھے اور ایسا کہ کچھ ادب ادا کیا تھا اس سے ہی معلوم ہو گیا کمپیوٹر کے ساتھ اٹھاتے ہیں تعلیم میں بڑا سر سر تعلیم کس بات تعلیم میں روحانی لحاظ سے ترکیت کے جہاز سے اطلاع کی جہاز سے کچھ کر مختلف مدرسوں کی دستہ بندی میں جاتا ہوں نا. تو وہ پرانے شیخ العزیز یاد نئے نوجوان جنہوں نے کچھ پارچ پڑی ہوئی ہے ان کے بیان بے تاثیر ہوتی ہے لوگ بڑے غور سے سنتے ہیں مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ اب اس کے نہ بیچارے کے پاس بیگ ہے نہ کچھ کی طرف کار ہیں تھوڑا سا کچھ گلوستان گروستان مشری کو بول لیتا ہے کتنی تاثیر ہے نہیں صاحب دیکھتے رہتے ہیں جاتے ہیں بہتر تو کتنا سوکھتا سوکھ دے رہے سوک ہیں Vielen <coughs> Dank. بھول سی تھی بھائی صحیح تھی اچھا مودی سمیلا صاحب جاب لوگوں کو یاد ہے نا جی مودی صاحب سال مجدور رہا میں مزدور کو کیا سمجھ بتایا چھ سال رہا ایک سب کُرتا پہنے ہوا کخنا تک بس شروعات میں اور اگر ایک سیکھ میں نے کراچی سے لے گھر امو تک کا کیا ہے گرمی سردی سب چیزیں برداشت کیسے ایسے جنگلوں میں رہا ہوں کہ شہر رات کو آئے اور اللہ نے بسایا تو کہہ رہا تھا کہ میں چلا گیا مزار شریف پر مزار شریف پر چلا گیا مزار شریف ایسی جگہ ہے افغانستان میں دریام جو تھا قریب اس علاقے تک پہنچے ہوئے مزار مزاقریف گرا نہیں ہوا تھا اس میں یہ کوئی بازار ہے لوگوں نے مشورے کیا علی رضی اللہ مزار ایسے گمانیت والے لوگ کہتے ہیں کہ ان کا مزار ہو یا نہ ہو لیکن جگہ بڑی گوہانیت والی ہے کیونکہ بہت زیادہ لوگوں کی آم طلاف بے فکر قلاب اور کی مزاح ایسا عجیب بات ہے اس طرف کو عام طور کے لزار میں ٹھہرے ہوئے تھے اس طرف وہ مزار شریف شمار کر دیتے اس طرف مزار شریف اور اس طرف کیا کہتے ہیں امام صاحب لوگوں میں مشہور ہے کہ امام مساف اور سر وبارک جہاں کا امام صاحب کہتے اس کے مزار شریف کہتے شریف کو بنے اور اس طرف جہ کر شریف پر میں آیا مزار شریف پر ایک بزرگ بیٹھتے تھے لال بادشاہ تھے پیر بابا صاحب رحمتہ اللہ علیہ اعلاتے والے تھے سے ملا سے آر میرے میری ختم ہو گئی اور سوباس باہر ہو گئی دیکھتے ہی تو سے مرید بھی ہو گیا جی. مرید ہو گیا یہ جی. پاکستان جی. کا تھا پاکستان کو آ گیا وہ بزرگ جو وہ تھے وہاں سے منتقل ہو گئے بزار شریف سے بدینہ لگ رہا کیا مسئلہ کباب میں رہا اور, اور وہیں پر فادر تو کہہ رہا تھا پر میں نے پوچھا کہ میں اب کے پاس آنا جانا نہیں کر سکتا ہاں تو آپ کا کیا خیال ہے آپ کیا اس کو بتایا کسی پرائٹ بھی کر وہاں پر بیٹھا کر بات مجھے یاد آ اس بات کو کہنے سے کہ باتن پر اثرات وہاں نہیں آتے ہیں اور وہ جس کے قلب میں وہ اثرات ہوں اس سے آتے ہیں وہ ترجمہ تفصیل کی بات نہیں ہوتی ہے جس ترجمہ آتا ہوگا آتا ہے تفصیل آتی, آتی ہو اس سے وہ لذیذ ہو یا جس کو حدیث آتی ہو اس کے نتیجے میں اس کے بعد میں چیز پیدا ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی اگر تو پیدا ہوئی ہے تو مطلب اس کو حقیقت حاصل ہو گئی کہ اس کے آگے حقیقت چلے گی نہیں اگر الفاظ مانی چلے گا عجیقت ہی چلے گی اقرام یہ تربیت ہے الفاظ مانی کے ساتھ عجیقت منتقل اس ساتھ ساتھ یہ عجیقت منتقل ہوتی ہے بات ہے پھر الفاظ مانی حقیقت عقیدت والوں سے ہی منتقل ہوتی ہے, ہے. ہے. اس کے بغیر نہیں. ارے مزال قسم مزود بہت زیادہ گرمی پوری شخصیت اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ آج ڈال رہا ہے مکی صاحب سے کیوں بیٹھ ہو گئے ہیں حالانکہ وہ انہوں نے درخت نظامی ہے وہ بھی پورا نہیں کیا ہوا تو آپ ان سے بیت ہوتے تو لوگ آپ کرتے تھے باقی لوگ جو ہے وہ عجیب صاحب سن سی کی سے بیٹھ ہوئے ہوں گے اور میں تو ان کے علوم کی وجہ سے بیٹھ کتاب لکھتے تھے تو وہ دکھاتے تھے تو کہتے تھے وہ تو بڑے عالمات ہیں میں میں کتاب لکھتا ہوں کتاب کی تاثیر کو دیکھتے آپ کی تاثیر جو ہے وہ دورانیت والی ہے کہ نہیں تھی تاثیر کی دورانیت والی ہے یا ظلمانیت والی ہے بعض صاحب کتاب لکھی ہوتی ہے قرآن عزیز میں ترجمہ تفصیل ہوتی ہے نارٹیس میں ظلمت ہوتی ہے لکھنے والے دنوں تاریخ ہوتی ہے زیادہ ہوگا تو قرآن عزیز سے ظلمت کو دیے ترجمہ ریاض ہے جو اس کے اثرات بھی رائمنٹ کا اجتماع جو ہوتا ہے نا پہلے دن تو ہوتے ہیں بیانسنگ ہی؟ دوسرے دن ہوتی ہے تعلیمیں. تعلیم تعلیم کو کتاب پڑھنے کے لیے مقرر کرتے ہیں کتاب والے کی جن کی ضرورت ہے کو کتاب کو پڑھیں وہ بیان نہیں کرے بیان کرنے کو اس آدمی کو کھا کرتے ہیں جس جس کے روح جو ہے وہ قدر کرنے والی جو ہو گئی ہے ظلمت نہ ہوتی ہے اور کتاب پڑھنے میں جو بات بول رہی ہوتی ہے لیکن تاثیر صاحب کتاب آ رہی تھی اثروستا ہے علم اور طلباء کی تعلیم کے لیے مجھے مقرر کیا بیان کرتا تعلیم میں نہیں کرتی تھی بیان مفید ہم بھی نہیں آپ کرنے کے بیان کرنے کے کیا ہم بیٹوں سے میں نے بجائے کتاب پڑھنے کے ایک آدمی پاس آج کہ بزرگ کہتے ہیں کہ, وہ پڑھے. کہ پھر, خطاب خطاب پڑھے. پھر آدمی آ چکا کہ بزرگ کہتے تھے کتاب کہ پڑھے تو سوچتے ایک بار کلباغ کے مزوں میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک آدمی کو کتاب پڑھنے کے کیا کر بیان کرنا شروع کر میرے پاس بیٹھا ہو تو شکایت کے باندھ ہے تو ہو جا رہا چھل پر ہو جا رہا دوسرے آدمی نے کہا کیا بالکل ہو جا رہا اتنے میں جن کو بیان کے لیے مطلب کیا وہ تھا نے بیانے شروع کیا میں نے کہا فیسٹوں کو دیکھے گا کہ کیا کہتے ہیں بول کے ساتھ میں نے سوچا کہ بولنے کے لیے مقرر کتاب پڑھنے کے لیے بولنے کے لیے تو مقرر گلی بالی چاہتے ہیں اس کو بدرائی کی بجائے کتاب پڑھنے کے بولنے اللہ لگتے کل پر سات ہیں وہ ساتھ ہیں ہمارے بڑا سرحمد اللہ ایک شہر پڑھا کرتے تھے کہ کاشتی درد کاشتی تخ محبت درد لے من کاشتی آخر دادی مناشی جھی خود کاشتی نے محبت کا بیج نظر نکاس کر دیا آگے جو چیز تیرے پاس تھی وہ مجھے بھی تھی کی کر دیے احتساب اعتماد کے ساتھ میں قوال کے میں صرف ہوتی ہے اعتراض منتقل ہوتے ہیں بعد لوگ آگے بٹ لے کے اعتبار احتجاج نہیں ہوتا خترائی ان کے خیال ہے وے کم ہوئے نہیں کہ رائے ہماری چلنی چاہیے ٹھیک ہے ہماری رائے مان کر چلا چاہیے دیکھو با... ماشاء اللہ شیخو اپنی رائے سے لگانا چاہتے ہیں اسلح تو کہتی رائے کے ٹوٹنے کو اپنی رائے کے ٹوٹنے کو کہتے ہیں کل پر اثرات آتی ہیں جب اپنی رائے ٹوٹتی ہے ٹھیک ہے تو ہم لوگ کوئی بات پیچھے نہیں سب چیزیں کس کرتے ہیں پر اثرات آتے اس کا پتا اتنا چلتا ہے کہ آدمی کے عمل خیر کی توفید میں اضافہ ہوتا رہتا ہے عمل خیر کی توفید میں اضافہ ہوتا رہتا ہے عمل شر سے رکنا آسان ہوتا جاتا ہے یہ لاگت ہوتی ہے کہ اس کو فائدہ ہو رہا آدمی مار لیے دھونا دھونا اس کا یہ ہوتی ہے یہ جی فیض نہیں ہے اچھی بات ہے یہ بھی ہے کہ فیض ہے عملے خیر کی توقی میں اضافہ میں املے شرک ہے رکنے میں یہ ساری نصمی تو بڑے نعرے مارے بڑا جوش وغیرہ کیا بڑا رویا دھویا گیا وہی حال ہے مکہ کر رہا ہم کہہ کے وہاں ایک ڈاکٹر صاحب جو آئے بڑے بہتر سے تو ہمارے وہاں کے پک اپ کرنے کی سازش نے کہا کے رونے دھونے پر نہ جایا کرو بال کے بارے میں پورا کساب ہے آدمی کی چمڑی بتاتے رونے پر تو ہفتے تو نہیں ہوتے آنسو بہانے پر دیکھنا اس کو ہے کہ آدمی ہمارے خیر کے لحاظ سے بچی نہیں بچی ہمارے کے کچھ روپے لحاظ سے بدلی ہے کی نہیں بدلی شرین رحمد اللہ کہ بھائی سے لطیف ہے لطیف ہے ہے حتاش آ شامل شامت کرنے پورا فیض منتقل ہوگا ایسے آدمی کہ ابھی نماز کھڑی ہو رہی ہے یا ہو گئی اور نماز پڑھنے کے لیے آ پہلے ایک لطیفہ سن لیا پھر نماز پڑھنے کے بعد حکومت کے ہے میں بھی حقیقت ایسی بات ہے بری بات نہیں کرونا بری بات تو نہیں اچھی بات ہے ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب سے ڈاکٹر صاحب شاہ صاحب ان کے والد صاحب اس کے جنازے میں نہیں جا سکا تو باقی ساتھی گئے واپس آئے تھے ڈاکٹر صاحب نکھائے صاحب میں تو وہاں جی طور پر دیکھا کچھ لوگ تھے جو کہ شادی اس کے میں ایسا رونا تو ایسا مجھے کو گرمایا اور ایسے اس کو من پڑ رہے تھے پھر وہ وہاں سے آئے تو دیکھا پھر کباب والے دکان پر تبابل, بیٹھے ہوئے کباب کھا رہے تھے بڑے ہنس رہے تھے بڑے خوشی کے بارے میں کہا کہ شہر میں اگروال ہے کہ یہاں پیشاب رونے والے بلایا ہیں جو بڑے خاندان ہے وہاں پر ان کے خاندان کی پوری منقبت پڑتے ہیں کہ اس کے دادے فلانے بزرگ تھے وہ پردے فلانے بزرگ تھے ان کا پورا وہ ڈنکا بجاتے ہیں ان کا روتے ہے اور رونا شروع میں ہوتا ہے بناوٹی گناوٹی رونا ہوتا ہے ایسے میلس گرم کرنے کے اور اس کے بعد رونا دونوں کے راج میں لیکن تو اچھی بات ہے سیفیا نے لکھا ہے کہ رو رونا اور احتیاط محبود ہیں اچھی ہیں مقصود نہیں ہے مقصود عمل اگر بغیر کے احتیاط کے عمل مل گیا تو الگ آسان ہے اور کہ احتیاط کے بھی مل گیا تو اور آسان ہے رونا دونوں کی نہیں ہے دیکھو مطلب ایسے ہی میری کہ کی احتیاط ٹکٹ نہیں شہرد کا بلکہ جب اللہ کمر ہوتا ہے اللہ کامر نہ نہیں ہلتی ہے شہر زیادہ قریب ہوا نا وہی نہ ہم من رہی ہے شہر سے زیادہ قریب سزا ہو گیا کوئی اور بتائیے اس کے بعد توبہ کرے اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہو اس کے بھی اطلاع کرنا ضروری ہے کہ اگر اس کو سزا کا اس کا علاج نہیں اور رہا اس کا علاج پوچھے ہم تو انسان ہے کبھی ایسے حالات آ سکتے ہیں کہ سویا رہ گیا اٹھ نہ سکا راوت رہا سرکار سی ایسی میں سوچیت میں رافل اس کو احساس نہ ہوا انسان اس پر علاقہ اس لیے تو مطلب ہے کہ انسان صحیح ہے نہیں اس کو نہ اٹھا اس کی اس کی جیم ٹوٹے اس جیل کو اس کو نشان ہو گیا ڈل گیا میں وہاں سے نکلا کالج سے نکلا تو میرے خیال میں گھڑی ہے مجھے محسوس ہوا کہ کون ایک بجے میں آ کر سارے کام وغیرہ کر کے آخر میں سودا تھا وہ سودا خرید کر آیا گڑی دیکھا تو ایک بس چالیس روپئے کیا ہوا فون ایک سے ایک بڑی روپئے پچپن میں کیا مقابلہ لگا جما دے پہلے جب دیکھا تو اور دوبارہ دیکھا تو کا میری نیند ایسی ہے میرے بس سے باہر ایک دفعہ صبح پڑھنے کے نکلا درس دس پہلے بیٹھے نیند تھوڑا جائے بیٹھے ہوئے ڈرائیگر ساتھی نے کہا کہ نیند کا دادا لگاتے ہیں نا کہ باقی شار پڑ گئے سویا گیا باقی کل جو چلے گئے بیٹھو سویا بعد میں جگہ گا یہ انسان کی بچی معذوریاں اور کمزوریاں اس کے ساتھ لگی میں عمر جن لوگوں کے والدین اسی نو سال کی عمر کو چلے گئے ہوں اور اس میں نماز چھوٹتی ہو تو میں کہا کرتا ہوں کہ اس میں بلک نہ ہونا ہے ہمارے والد صاحب جمع کی کار میں سا ان کو میلے آیا سردیوں میں گاؤں سے پشاور آج میں اپنی جگہ پر ہوتا ہے تو ہم سفر تو کافی برحان تک جب پہنچے گا بیٹھے ہوئے نماز کا وقت ہو گیا نماز بھی ہو سکتے وہ نہیں نماز کا وقت ہو گیا کوئی بات نہیں آپ نماز اترے حالانکہ جو مجھے آپ کو یہاں پتھر لا کر دیا آپ سے جمن کر کے یہاں پڑھ لیں گے تو انہوں نے ہار نہیں کہہ سکتے پتھر لایا تو میں یہ اسی سال کے بعد نیکیاں لکھی جاتی ہیں خدان اور خدا نخہ میری بیوی بیٹی پر بھی ہاتھ ڈال رہا ہے میرے دنیا کو میں لڑ جان جانا نہیں پاتم اس اس وقت جان دینے کی نیت بچنی چاہیے یہ جاتی اس کی اس کی نیت نہ تھی تو اس کا اوپر پر اٹھار بڑھنے کا خطرہ ہوگا ایسا وقت گیا گیا تو اس وقت ہم گئے کو اپنی عصبت کو اور حالات کو بچانے کے لیے بڑھ جان دیں گے ایک آدمی ہے اس کا کمی نہیں ہے بھی نہیں سکتا سے مصیحت ہو رہی ہے میں سے مشکل حالات تھے کہ قلعے میں جب عورتوں کو رکھا تھا آپ نے تو ان کی حفاظت کی فخر ایک کو چھوڑا تھا حضرت سال میں سالوں عورت نے کمزور کھچر نہیں سکتے اے جو اوبر تھڑا اس نے جاسوس کر رہا تھا کہ کوئی برف ہے یا نہیں ہے, ہے کوٹا کو او لے کر آئی باہر وجود سے پر کیا بارا اس کا سر کو اور نیچے گرایا بڑا نیچے گرا تو جو بھی ہم نہیں کہہ رہے تھے کہ برق ہے گرے ہوا تھا تو نے جا, کے جا کر کس لیا اور بالے گنیمت سارا چلو ہستیا کپڑے وغیرہ سارے چلو تو نہیں رہتا تھا کہ آپ کو سوال کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ کو بلانے والے ہیں پہلے سوال پہلے آپ کو سستا بیٹھے بھائی کو سیکھے اس دن اپ آدمی کو خفا کرتے رہیں گے تاکہ پکے آدمی رہیں اور باقی جائیں کا کام کرداد مقصود نہیں ہے ایک آدمی دعاج نہیں آئے لیکن سیکھے بات بڑی سے بات کرتے ہیں ہاں تو سر دفاع ان کا بڑا فائدہ ہوا ہے وہ سر کو آگ گئے تھے جی چین کرنے کے لیے مختلف بندوں کو گزرانے کی جی شارجم چار کرائی تھی yes. وہ کیا تھی ایم ٹی فائیو ایل ایم جی ایم وہ وہ جو آخر میں چھوٹی سی نہیں ہوتی اچھا اچھا اچھا دیپا جی چینا والے جو چڑی تھے مٹھا اور چار پکی کے چڑی ہماری واپے آبادی درختی